أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ألم تر إلى الذين من الكتاب يمنون به الذين يكفوا ويقومون ويقولون نري الذين كفروا أولئك عذاب الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين دعناهم الله وميل عن الله فلن تذره سبيلا فلن علم آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف او تو من جنہیں کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا جب کی بتابوت وہ بتوں اور تابوت پر ایمان لاتے ہیں وہ یسول و نا اور وہ کہتے ہیں لندہ دینا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا یعنی کافروں کے بارے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہا او ری اہدا منہ امن یہ ان لوگوں کی نسبت جو ایمان لائے ہیں یعنی ایمان والوں کی نسبت یہ لوگ راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت پر ہیں لہٰ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لاحنت کی ہے اور جس پر اللہ لا کر دے فلم نَصِيرًا تو آپ اس کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اہل کتاب کی فراہمیوں کا سرکرہ شروع کیا ہوا ہے کہ یہ کس کس طرح کی سازشیں اور اللہ کی لاپرواہی اور ان کو مزدوری نہ کرتے اس میں سے ایک بات اللہ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ عالم صاربین کہ جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے وہ جفت اور تابوت پر ایمان لاتے ہیں جفت کا معنی ہے بور اور تابوت تاغت کہتے ہیں ہر اس شخصیت کو جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلائے جو خدائی کا دعویٰ کرے خدائی شفات کا حامل ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی شخص میں خدائی صفات بات مانی جائے اور وہ اس پر راضی ہو یہ تعبود کہلاتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام بخاری نے تعریفہ نقل کی ہے کہتے ہیں کہ جب سے مراد بد ہے اور تعبود سے مراد شیطان ہے تبلیز تو بہرحال یہ جب اور تاحود یعنی بدھ غیر اللہ کی جن کی پرتش کی جاتی ہو اور تاود جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دعوت دے عبادت کرنے کی یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقد تھا بغض تھا اس وجہ سے وہ کہتے اہل کتاب ان کو کتاب دی گئی تھی اس اعتبار سے یہ مشرقین مکہ کے نسبت بہتر تھے اور اللہ سبحان تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی کتاب دی بہر کے دونوں یعنی یہ حدون کا گروہ اور اہل ایمان کا گروہ کسی نہ کسی صورت آسمانی مذہب پر یقین رکھتا تھا تحریر تب پیدا کر لیا تھا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق اور کی وجہ سے مشرقین مکہ کو کہتے کہ اے مشرقین مکہ تم ان مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہدایت پر ہو اور کافروں کے بارے میں وہ کہتے کہ یہ کافر یعنی مشرقین مکہ ایمان والوں سے اہل اسلام کی نسبت زیادہ رہ پر ہیں ایمان والے جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ تو مشرقین مکہ سے بھی گئے گزرے اس طرح کی باتیں اپنے جلن اور حسد کی وجہ سے کیا کرتے تھے میں ان کی حسد کی وجہ وہ یہی تھی کہ نبوت اور ریاست دینی یہ بہن اس سے نکل کر بہن اس میں چلی گئی انہیں اس بات کا حسد تھا کہ وہ کہتے کہ ہم مسلسل انبیاء ہمارے اندر سے ہی آ رہے ہیں بنو اسحاق میں سے ہی تو اب یہ دونوں اسمانی میں سے آخری نبی کیوں آ گیا یہ ہم میں سے ہی ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولائک اللہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہ کریں نصیب المر الملک کیا ان کے لیے بادشاہی میں سے سلطنت میں سے کچھ حصہ ہے اللہ پھر تو وہ لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے نقیر نقیر اصل میں کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کھجور کی گٹلی کے پیچھے ایک, ایک لائی ہوتی ہے دوسری طرف اس کی لیفٹ سائڈ سے چھوٹا سا ایک سوراخ ہوتا ہے کبھی کھجور کی گٹلی سے جب انگوری نکلتی ہے تو وہ اسی سوراخ میں سے ہی اس کی کمپل وارک کو نمودار ہوتی ہے وہیں سے اس کی جڑ نکلتی ہے وہ جو باریک کا سوراخ ہے اس کو نقیل کہتے ہیں مطلب بالکل تھوڑا سا بھی نہیں دیں گے نصیب و مدل ملکی کیا ان کے لیے ملک سے سلطنت میں سے بادشاہت میں سے کچھ حصہ ہے اگر ان کو سلطنت مل جائے فعض اللہ کا نقیرہ تو وہ لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے یعنی فقیر تھوڑا سا معمولی سامی نہیں دیں گے گزشتہ آئے میں تو اللہ سبحانہ اچھانا ہوا تھا بتایا کہ یہ ہدو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت بغض اور حسد کی وجہ سے کیا کرتے کہ اہل شرف کو اہل توحید پر ترجیح دے رہے تھے مسلمان اللہ واقع کی عبادت کرنے والے یہود و نسارہ کے دین میں بھی اللہ واخر کی عبادت یہی ان کا وزن تھا اور ویسے تو دقت ابراہیمی جس کا دعویٰ مشرقین مقاع کرتے تھے اس کے بھی اکیلے اللہ کی عبادت کا ہی حکم تھا تو اب جو لوگ اللہ واحد واشریف کی عبادت کرتے ہیں شرک سے بچے ہوئے ہیں ان کی نسبت مشرقین کو بہتر قرار دے رہے ہیں اور پھر یہاں پہ اس دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تو آلہ نے ان کے بخل اور حسد کو اور کھول کر واضح کر کے بیان کیا ہے بخل کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا کہ نے جو نعمت دی ہے اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا فائدہ دوسرے تک نہ پہنچنے دینا یہ بخل کہ اس کو اپنے پاس کی اپنی حد تک ہی روک کے رکھنا کہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ نہ اٹھا لے تو اور حسف جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی دوسرے کو نعمت دی ہے تو اس پر جلن کہ اس کو وہ نعمت کیوں مل گئی اس سے چھین جائے ختم ہو جائے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے ختم ہو جائے یہ ہوتا ہے اصل بخر کیا ہے کہ جو نعمت مجھے ملی ہوئی ہے وہ کسی اور کو نہ مل جائے اور حسن کیا ہے کہ جو دوسرے کو ملی ہوئی ہے وہ اس کو کیوں ملی ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے مجھے ملے چاہے نہ ملے یہ ہے ہسن تو ان روح حسد یہ روس میں حسب اور بخل یہ دونوں چیزیں موجود تھیں حسد بھی کرتے تھے اور بخل بھی کرتے تھے تو بخل کا یہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ ر تعالیٰ نے ان کو پکامات دیے اور کتاب ان کو عطا کی اب وہ اس کتاب میں کسی دوسرے کو حصے دار نہیں بنانا چاہتے اور حسب یہ کہا کہ اب بن اسحاب سے بجائے ضرورت بن اسماعین میں چلی گئی تو اس پر ان کو جرم کی کہ یہ نبوت ادھر کیوں گئی ادھر نہیں جانی چاہیے یہ حسد تھا ان کے اندر تو یہ دونوں کی دونوں سر ہس رہتے یعنی غل اور حسد یہ بدرجۂ آسان یہود کے اندر پائی جاتی تھی تو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ مسلمانوں سے اتنا حسد کرتے ہیں اور ان کے غخل کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملک و سلطنت عطا کرے تو کسی قسم کا کوئی اختیار ان کو حاصل ہو جائے صحیح مل جائے صحیح تو اس میں سے زدہ بھر بھی کسی دوسرے کو دینے کے لیے وہ تیار تھی تو یہ جو ہے نا نقیب یہ بطور ذرال استعمال ہوتا ہے انتہائی حسین اور معمولی چیز کے لیے جیسے ہمارے یہاں بالکل چھوٹا سا دانا ہوتا ہے درب مصر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک تل بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں اسی طرح اہل عرب میں نقیر کا رسم استعمال ہوتا ہے نقیر وہ گڈلی کا سورا اس کا حقیقی معنی وہ ہے سوراح کیا؟ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں دی ہے اپنے فضل سے فقط آبراہیم الکتابا فکما تو تحقیق ہم نے علیہ ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی حکمت بھی دی اور انہیں بہت بڑی بادشاہی بھی عطا کی مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلاطلام کی اولاد سے اللہ سکھانا ہوا نے عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام تک مسلسل رسل بھیجے اور یہ ساری عالیہ ابراہیم یعقوب جن کا لطب اسراہیم تھا انہی کی نسل میں سے یہ سارے انبیاء ہوئے ہیں تو یعقوب اس کے بیٹے ہیں اور اس ابراہیم کے علیہ السلاط وسلام تو حکومت و بادشاہت ریاست و سلطنت ان کے پاس رہی ہے اور دعو سلیمان موسا بیسا دیگر اردر وہ سارے کے سارے اس علیہ سلاط و کی نسل میں سے ہی ہوئے ہیں اب ان استماعین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروض کیا گیا ہے صانت ملی ہے تو یہ لوگ حسد کیوں کر رہے ہیں اللہ نے اپنے فضر سے جو چیز لوگوں کو دے دی, دی ہے اس پر یہ حسد کیوں کرتے ہیں اپنے فضر سے دی مطلب نبوت دین و دنیا کی وہ عزت جو کتاب کی برکت سے حاصل ہوئی اور حکمت سے مراد اس کتاب کا فهم فقط آتینا ہم نے دی ہے آلِ ابراہیم کو القتاب والحکمہ کتابی اور حکمت یعنی کتابی ان کو دی اور حکمت دی یعنی اس کتاب کا فهم جو انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ و جمعین نے ان نازل ہونے والی کتابوں کے بارے میں وضاحت اور صراحت کی وآتیناہم ملکا عظیمہ اور ہم نے ان کو ملک عظیم یعنی بہت بڑا ابتدار اور با باسلطہ عطا کیا جاتی فمن ہمن عامن بھی ہی ومن ہمن سو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئے فمن ہم صدا انہو اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس سے رک گئے وکفا بھی جہنم سعیرہ اور جہنم ہی کافی ہے سعیرہ دہکتی ہوئی جلانے والی یعنی وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں یہود و النصاب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس نادر ہونے والی کتاب یعنی پرانے مجید پر اس بہ ہونے والے نبی یعنی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور کچھ ایسے ہیں جو اس سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں اب ان کے دلوں کے اندر اتنا سفر ہے کہ خود بھی ایمان نہیں لاتے دوسروں کو بھی ایمان نہیں لانے دیتے تو فرمایا رکابی جہنم سریرا جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے ان لینا کا قوم بھی آیا <نَارا> وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیا ہم میں داخل کریں گے کل لگا نہ جب بھی ان کی کھالیں ان کے چمڑے جل جائیں گے بدلنا <غیرہا> ہم ان کو اس کے علاوہ اور چمڑے اور کھانے دینے گے لی العذاب و عذاب چکھیں یہاں اللہ خانہ نے کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو جلانے والا جہنم کا عذاب ہے یہ اہل خدا کے کسی خاص گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام پر کفار کو یہ سزا ملے گی کہ وہ جہنم میں جائیں گے ہم ان کو قریب آگ میں داخل کریں گے کل جد جلو بد گل جلو جہنم میں جائیں گے تو ان کا چمڑا سڑ جائے گا جب چمڑا کھڑ جائے گل جائے تو پھر درد محسوس نہیں ہوتا لہذا کیا کریں گے بد دلنا جرودہ ایک کھاد جلے گی تو پھر دوسری کھاد دوبار سم پر چڑھا دی جائے گی لئے العذاب تاکہ وہ عذاب چکھیں درد کا احساس وہ چمڑے میں ہے کھال میں جلد میں کھال گھیر دی جائے تو نیچے جسم کے اندر درد کا کوئی احساس نہیں ہوتا اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا یہ آج سائنسدان وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ اپنے مار کا مار لیا ہے یہ جان کر کہ درد کو محسوس کھال کرتی ہے تو اللہ سبحانہ ہوگا سارا نے پرانے مجید میں یہ بہت پہلے بتایا بدلنا ہم جرور نہ ہوئے گا لوگوں کو دوسری کھال کیوں چلائیں گے تاکہ وہ ڈر نہ چکے انہیں آغاز کا احساس ہو اور جہنمیوں کا چمڑا کتنی دیر میں جلے گا یہ تو اللہ مل کر جانتا ہے کہ ایک لمحے میں کتنی کتنی مرتبہ جل کر تبدیل ہوگا جہنم کی آگ بہت تیز ہے ایک لمحے میں نہ جانے کئی بار ان کا چمڑا جلے گا دوبارہ نیا چمڑا چڑے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی مرتبہ حاصل ہوگا حدیث کے اندر اس بات کی اتنی سرحد تو ہے کہ کافر کا جو جسم ہے وہ جہنم میں بہت بڑا کر دیا جائے گا بہت بڑھا دیا جائے گا اس کا جسم کافر کے کان کی کومپر, کان کی نیچے والی لوڑ اور کلھے کے درمیان ستر سال کا فاصلہ ہوگا اتنا طویل ہوگا مسرت احمد کی یہ روایت ہے صحیح سنت ہے اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ کافر کی داڑ یہ پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی اور پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی جبڑا کھا یہ اتنی موٹی ہو جائے گی کہ تین دن کی مصافت کے برابر اس کی موٹائی ہوگی جسم جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنا زیادہ عذاب ہوگا تو جسم کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اس کو عذاب ہو اور زیادہ سے زیادہ درد ہو ان اللہ عزیز الحکیمہ یقین اللہ ہمیشہ سے ہی نہایت والد اور کمال حکمت والا ہے ولدین اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے سرودخل وحم جن ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے ایسی جنتوں میں داخل کریں گے تجری من منتقی جن کے نیچے سے دریا بیٹھتے ہیں عبادا وہ اس میں ہمیشہ, ہمیشہ عبد تک رہیں گے لہو سیاہ ازواج متا ان کے لیے ان باغات میں بیویاں ہوں گی پاک صاف مونز خلو دل اور ہم ان کو بہت گھنے آئے میں داخل کریں گے. سبحانہ و تعالیٰ کا پرانے مجید میں عمومی بھی اس اسنوب ہے کہ وعید اور وعدہ دونوں کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں اہل کفر کے لیے وعید اور اہل اسلام اہل ایمان کے لیے جنتوں کا وعدہ اسی وجہ سے قرآن مجید کو کہا جاتا ہے کتاب المت کتاب المتہ دونوں صحتیں اس میں ذکر ہو جاتی ہیں اکٹھی عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشیر اور منریبہ خوشخبری دینے والا بھی ڈرانے والا بھی. بشارت اور درازہ دونوں چیزیں اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہ ضرور ڈرابا ہم خوف سامان اہل ایمان اللہ کو پکارے ہیں اللہ سے دعائیں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے لالچ بھی رکھتے ہیں تما بھی رکھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں عموماً اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ سران مجید میں اکٹھی ذکر کرتے ہیں تو اب بعض و تذکیر کا یہ انداز بہت مؤثر ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے اہل ایمان کے لیے پاغات کا جنتوں کا وعدہ کیا ہے کہ جس کے نیچے سے دریا بیٹھے ہیں دریاؤں کی جنت کی نہروں کی تفصیل صورت محمد میں وہ آگے آ جائے گی وہاں پہ لطفانہ اللہ تعالیٰ نے کھلی بیان کی ہے اسی طرح جنت کی جو عورتیں ہیں ازواج متحرہ اس کے بارے میں رحمان کے اندر تفصیل ہے تو وہاں انشاءاللہ منوخی روم زندن زلیلا ہم ان کو بہت میں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر اس کے سائے میں تیز گھڑ سوار چلے دوڑے اور وہ مسلسل سو برس تک دوڑتا رہے چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوا اسی خدا نے کہا ہے وہ دلّی ممدود، لمبے لمبے تھائے جنت کے اندر بڑے گھنے اور بڑے لمبے تھا اس کو حدیث میں شجرائے خلد بھی کہا گیا ہے شجرائے خلد خلد والا گراف حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹا دو و بين حکم ان بیناسکم بالعدل اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو انا اِنَّ یا اللہ تعالی تمہیں اس کے ساتھ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے ان سمیسی ہوا یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے یا سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے تو یہاں اللہ سبحانہ خانا ہوا تعالیٰ نے کفار کے احوال اور ان کے متعلق وعید کا ذکر کیا اور پھر احکام کا سلسلہ اللہ تعالی نے دوبارہ سے شروع کر دیا اب یہاں بھی امانتوں کو لوٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے امانت یہ ہر قسم کی امانت مراد ہے اس میں صرف مالی امانت نہیں عام طور پہ امانت اور خیانت اور بیانت یہ بس تصور اس کا ہے مال مادیت کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی بڑی دام ہیں جن کا تعلق امانت کے ساتھ ہے تو مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے پہلے کتاب یہود و یہودہ یہ مذہب کی امانت میں خیالت کرتے تھے اللہ تعالی نے جو اقدامات ان کو دیے تھے وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلک ماقوم دیدہ عید کا مبراحبی. جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا بھی دیجیے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کے پیغامات پہنچائے ہیں صحابۂ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا میں نے اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں حضرت اللہ کے موقع پر تو انہوں نے کہا ہاں ادبی کا اد آپ نے پوچھا پر رحمت نچاریے ہیں امانت ادا کر دی ہے ادل امانه ولاق العمہ امّا امانت ادا کر دی اور امت کی خیراہی کی امانت مذہبی معاملات میں بھی ہے اور امانت عہدے اور منصب کی تقبین میں بھی ہے صرف ذاتی مفاد رشتہ داری ذاتی تعلقات یا رشوت کی وجہ سے اہل آدمی کو عہدہ دینے کی بجائے نااہل کو عہدہ دے دیا جائے یہ بھی خیال ہے یہ چند ایک مثالیں ہیں امانت ہر معاملے میں ہے ہر چیز میں امانت اس کا لحاظ رکھنا اور خیال رکھنا ضروری ہے رکومت جو اقدار ہے اس کو اس کا حق دو اللہ تمہ دیتا ہے کہ امانت اس کے اقداروں تک پہنچا دو وہ ان اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو امانت میں خیانت ایسا بڑا ذرم ہے کہ یہ شہادت کی وجہ سے بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیبت سے واپس رہے تھے آپ کا گناہ سب بجان ایک اجنبی تیر اس کو آل تو صحابہ کہنے لگے ہنی اللہ شہادت حنی اللہ الجنہ اس کو شہادت اس کو جنت مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مال <سؤال> سے چرائی تھی جو خیانت کی تھی وہ اس پر آگ بند کر برس رہی ہے شہادت کا حاضر ہے خیانت کی وجہ سے شہید کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں قرض معاف نہیں ہوتا اب قرض کے بارے میں بھی حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ اگر وہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن ادا نہیں کا سکا شہید ہو گیا اس کے غرا بھی ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالی قرض خواہوں کو اپنی جناب سے دے کر شہید کی گروپ خلاصی خلافی کروا اور اگر اس کی ادائیگی کی نیت نہیں ہے تو پھر نہیں اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کی تو ادائیگی کی نیت ہوتی نہیں اس نے تو خیانت کی ہے اس نے تو لیا ہی اس لیے ہے کہ دینا نہ کرے بھائی وہ حکم تم کئی نہ اور اللہ کو اس کا بھی حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو پرانے مجید میں کئی مقامات اور عدل کی تاکیب کی گئی ہے حت کہ اپنے خلاف بھی فیصلہ ہو تو تب بھی عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ولا منا قوم اللہ تاغیل کسی قوم کے ساتھ اگر دشمنی ہے تو اس کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنا دے کہ تو عدل نہ کرو یہ عدیل ہوا اقرابہ ہوا کے ساتھ <بِه> اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے ان اللہ کا ثمیٰ وسیعہ یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے